ان نل متقین اور ان درب <النعیم> اس کے برکس جو اب متقی بدے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں اب فنا چار المسلمین اکل کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے یعنی اگر با بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے نظم شاد آپ نے بھی پڑھی ہو ڈیتھ دیول موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے کیا کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدیلے نرم مخبلی اور خاکو چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی ہلنا ہے ہے ڈیتھ دیبلر لیکن ڈیتھ دیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ضرور آپ مسلمین اکل مجرمین مالک مطلب کیا ہو گیا تمہاری بت ماری گئی ہے کیسا حکم دے رہے ہو کیسے رائے بنا رہے ہو دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے افنا جال المسلمین اکل مجرمین مالک کیسا تاخب اون ام لکم کتاب الفیے تنسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے ان نہ لکم فی کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے گا کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو لا یوم قیامت قیامت کے دن تک ان کا لقم تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے اے ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو ہم لم شور کیا ان کے کوئی شریک دے ہوا بچانے میں پل یا تو بے شورکا ہندو اپنے شریقوں کے اگل سچے ہیں جس دن کے کھولی جائے گی آیات متشابہات کوئی شان ہے بیدان حشف کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے جو دنیا میں صاحب ایمان تھے نمازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں سجدے نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے چلنی لگ جائے گی اب وہ جلدی کون سی اللہ کی نکشتوں ساکن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی ولہ عالم سوجو تو پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو فلاحستتی او یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے خاصیت انسار ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی ترحق ہوم ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی تو قد کان ید لگے سجود مہم کو پکارا جاتا تھا سجا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جبکہ یہ سابی تو سالم تھے صحیح تھے اس وقت یہ سجا نہیں کرتے تھے آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا پذرمی ابھی انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں تو نبھی چھوڑیے مجھے حادل حدیث جو اس قرآن کا جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے اور ان کو میں ان سے نپٹ گا ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں دل گیر نہ ہوں دل گرفتہ نہ نہ انجیدہ نہ ہو زرمی و من یو قدم و بحادر حاضی منہ تو ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ جب چونکہ اصطلاحات گفتگو ہوتی ہے مولانا حسین احمد من رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ درجہ درجہ درجہ اور اس کی رسی ڈھیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے بات پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شریر سے شدید عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہے ہم انہیں درجہ برجا استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے من خیص اللہ عالم جس کا انہوں اندازہ بھی نہیں ہوگا میں عمری اور میں ان کو ڈھیل دوں گا مہلت دوں گا ان قیدی متیم میری تجویز میری چال بہت مضبوط ہے جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کہاں کانٹا تو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے انگلی لہو گندہ قیدی متی اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس کو تمہیں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں انیس سو چھیالیس میں مولانا بدنی رحمت اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سل ہٹ ہوئے سن چھیالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مل آلہ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم لہلت القدر کے اندر فیحا یفرک کل امر حکیم تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں ایک سال پہلے طے ہو چکا ہے اگلی سال کے لہل القدر میں پاکستان قائم ہو گیا لیکن ظاہر بات ہے کہ مورنا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملائے اعلی کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تقویمی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر سمع کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان نے ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تکمیونی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سب میں آ گیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا آزاد افسر پر آیا کھڑا لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے تو اس جدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی ہم کیسا لوگ فہم مغربی مسپلوں یہ سورج ٹور میں یہ آئے جو کہ تو آ چکی ہے اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے آپ نے آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے ہم تسلحم عالرہ اٹھاؤں گی مغربی مسکلموں کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ ہم الغیب تہمر ضیب اٹھاؤں یا ان کے پاس غیب کا ہی میں جسے یہ لکھ رہے ہوں حکم ربک اے نبی صبر کیجئے اور یہاں صبر کے بعد لام ہے حکم ربک انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم اور یہاں نوٹ کر لیجیے آگے آ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور اناج سے غصے میں بھر کر حبیت حق کا غصہ تھا غیرت حق کا غصہ تھا اللہ سے کوئی غصہ لا ماض اللہ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہو کر لاہ بہ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, معذ اللہ. ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا فسمیر نے حکم ربے کا اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے وہ اللہ تکن کا ساحبل خوب اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا از نادہ و ہوا جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا سدمے کو اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا میں زیادتی پر ہوں لا لانتا ہوں اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا نہ بال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے تو وہ تو پھر ہی دیا گیا تھا چتیل زمین پر مذمت زدہ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بالبک بک کا علاقہ اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراق ہے جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوا کا شہر ہے وہاں ہی تھے اور آج کل جو دریا و فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیاں رہ گئی رہ ہیں اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریا ہوں اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں اُب نگل لیا اور یہ دریا گرتے ہیں اسی جو گلف پرشین گلف ہے یا اربک گلف ہے جو بھی آپ کہیں اسے خلیج لڑا یا پرشین گلف اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساحل کے قریب تک وہ مچھلی دے آئی ہے اور یہاں اس نے الٹ دیا اللہ کے حکم سے تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے کہ یقین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا وہ سارا کام وہ مضموم فج تباہ و رب ہوں فضا لالحین تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا پسند کر لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا وہی اقاد الدوین کبھر یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونیس اب دمتی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت مند دو اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے نوری پر سب کر دیتے ہیں ہے وہ افضل ہیں لیکن حاجت مشاکنی سورت دل آرام رہا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا جانتی ہے آج پوری دنیا مان رہی ہے اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے آن ٹاپ آف دیسٹ سلیکشنشل پرسنالٹیز آف دی ولڈن ہسٹری محمد ان ٹاپ تو جادو ہو جو سب چم کر بولے گا خود بولے گا تین اکاد ندی نہ کبھر افسان ذکر مجنور سورت کا ابتدائی اور صورت کی انتہا یہاں پہ آ کر گئی ہے اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا. نون سے کیوں شروع ہوا یہ نون کہتے مچھلی کو غاز مچھلی کا معاملہ حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے افسار ہند آپ کو وہ پھسلا دیں گے آپ کے قدموں میں تزلدل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر لمبا سمے ذکر جب یہ سنتے ہیں جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عامرین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مشتمل کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں وہ بس کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور حضورﷺ... اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو بس اس کے لیے سارے حردے انہوں نے آزمائے کوئی اکاد النزیر قبرو لگی اس لیے کون کبھی افسار ذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مجمون وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ذکر اللہ المین اور نہیں وہ ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے بھی یہ تو ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے اپنی ذات میں قرآن مجسم ہیں جیسے کہ امور حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا نہ کہ قرآن بارك الله لي ولکم فی القرآن العظیم ولفعنی ویاکم بالآیات من الذکر